السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیہ وعلى اله و على اصحابہ ومن اهتدى بهدیه وسن به سنته الیوم الدين و بعد بدعات کا ذکر ہر منگل اپ کے سامنے کیا جاتا ہے آج جس بدعت کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے قبروں اور مزاروں پر یہ بدعت انجام دی جاتی ہے اور بھی مقامات پر لوگ اسے پڑھتے ہیں اور وہ ہے قوالی قوالی کا مطلب ہے جھوٹ جھوٹ کا پلندہ افسانہ ایسی بات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو اسے قوالی کہا جاتا ہے جھوٹ پر جھوٹ مبالغہ آمیزی اور اے افسانہ اے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اسے قوالی کہا جاتا ہے قوالی یوں ہی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے شریعت کے اندر قوالی حرام اور ناجائز ہے کیونکہ قوالی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اور جھوٹ حرام ہوتا ہے شریعت کے اندر چاہے اس کا گانے والا مرد ہو یا عورت ہو لیکن جب عورت قوالی پڑھتی ہے یا گاتی ہے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے ایک تو وہ عورت ہے ساتھ ہی ساتھ وہ مردوں کے سامنے آ کر کے قوالی پڑھتی ہے کبھی کبھی اس کے پاؤں میں گھگرو بھی ہوتے ہیں وہ ناچتی بھی ہے اور اپنے پاؤں کو زمین پر پٹختی بھی ہے اور اس طریقے سے مردوں کے سامنے قوالی پڑھتی ہے وہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور قوالی جہاں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے وہیں قوالی کے اندر ناچ گانا بھی پایا جاتا ہے ڈھولک باجا تاشا یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں لہذا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز چیز ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب مزار یا قبروں پر اذان دینا نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے تو پھر وہاں پر یہ ساری چیزیں کیسے کرنا جائز ہوگا جب انسان وہاں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا وہاں انسان اذان نہیں دے سکتا وہاں انسان جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا جب یہ ساری چیزیں حرام ہیں تو پھر انسان کا قوالی پڑھنا مزاروں اور قبروں پر یہ چیز کیسے جائز ہوگی یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے تو قوالی کرنا پڑھنا سننا سنانا یہ تمام چیزیں حرام ہیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ قوالی کو جائے سمجھتے ہیں قوالیاں ہوتی ہیں داڑھی والے بھی جاتے ہیں سننے کے لیے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی قوالی ہے یا مسلم, اسلام کی قوالی ہے تو بہت سارے بارش داڑھی والے نماز پڑھنے والے بھی قوالی سننے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہے یہ گانا تو نہیں ہے ارے بھائی گانے سے بھی بدتر چیز ہے یہ حرام ہے جیسے گانا حرام ہے ویسے یہ بھی حرام ہے عورت بھی آپ دیکھیں گے جو قوالی پڑھتی ہے اس میں یعنی میک اپ کر کے آتی ہے اور اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے مردوں کے سامنے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اور اس طریقے سے اس کے اندر قوالی کے اندر جھوٹ تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ شراب و کباب کی اور حسن کی اور عورتوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں قوالی کے اندر اور جھوٹ بولا جاتا ہے لہذا قوالی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نوز باللہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اب لوگوں نے فلموں کو بھی اسلامی بنا دیا ہے اسی لیے رمضان کی مناسبت سے کچھ ایسی فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں جن میں رمضان کا ذکر ہوتا ہے عید کا ذکر ہوتا ہے یا اس طریقے سوئیاں کھانے کا ذکر ہوتا ہے یا مزاروں کا ذکر ہوتا ہے یا کسی مسلمان کا کردار ہوتا ہے تو لوگ اسے اسلامی فلم کا نام دے دیتے ہیں لوگوں نے اسلامی گانا بنا لیا ہے تو قوالی کو بھی لوگوں نے اسلام سے جوڑ لیا آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے ہاں ہندوؤں کے ہاں بھجن ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ اسے قوالی کا نام دیتے ہیں صرف نام بدل دیا ہے حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے لہذا اسے بھجن کہا جائے قوالی کہا جائے یا کوئی اور نام دے دیا جائے وہ سراسر حرام و ناجائز ہے اور اس کے اندر بہت ساری معاشیتیں اور بہت ساری حرام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جیسے مرد و زن کا اختلاط ہے ڈھول بازے کے بغیر قوالی نہیں ہوتی ہے ایک ہی اسٹیج پر ایک طرف مرد ہوتا ہے دوسری طرف عورت ہوتی ہے اور ناچ بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور عورت گھگھرو بھی باندھ کر کے آتی ہے بہت ساری جگہوں پر اور باقاعدہ اسے زمین پر اپنے پاؤں کو پڑھتی ہے اور اس طریقے سے قوالی پڑتی ہے رات بھر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں مزاروں پر قوالیاں ہوتی ہیں جا کر کے اور مزاروں پر جب قوالیاں ہوتی ہیں اس میں جو سابق قبر ہوتا ہے اس کی جھوٹی جھوٹی کرامتیں جو شوقت بازیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے اور لوگوں کو باقاعدہ مرغوب ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اس سے مزار پر آئیں اور آ کر کے زیارت کریں یہ تو بڑی کرامات والے بزرگ ہیں اور ایسی ایسی چیزیں انہوں نے کر دیا انعزب اللہ یہ سب جھوٹی باتیں قوالیوں کے اندر مشتمل ہوتی ہیں اور پھر وہاں مزار پر قوالی پڑھی جاتی ہے جا کر کے لوگ وہاں نظرانے بھی دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں تحفے تحائف بھی ان کو دیتے ہیں اور جا کر کے لوگ وہاں جو ہے اس کو سنتے بھی ہیں تو یہ میرے بھائیوں یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر یہ جو دین اللہ پہ نبی کو دیا اس دین سے اس قوالی کا یا کسی بھی قوالی کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام سے لہذا اس سے ہمیں بچنے کی سب ضرورت ہے یہ دین حرام یہ دین اسلام کے اندر حرام ہے ناجائز ہے اور یہ بہت بڑی بدعت ہے قبروں اور مزاروں پر قوالی کرنا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظ فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کے پہ نبی کی سنت پر قائم رکھے بدعات اور خرافات سے اور ان تمام واحیات اور فضول چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کی حفاظ فرمائے آج امت مسلمہ کا اکثر مال اور دولت یہاں پر خرچ ہو جاتی ہے ناجائز چیزوں میں حرام چیزوں میں جو اسلام کے اکثر مخالف ہے وہاں پر جا کر کے لوگ پیسے اڑاتے ہیں ناشنے والی عورتوں پر گانے والی عورتوں پر ان کے جیب سے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے غریبوں کی امداد کے لیے کتابوں کی اعتباد اور اشاعت کے لیے توحید سنت کی دعوت کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے ان کے جیبوں سے پیسے نہیں نکلتے ہیں لیکن قوالی کے لیے مزاروں کے لیے گانے بجانے کے لیے اور وہ چیزیں جو حرام ہے شریعت کے اندر وہ اپنے پوری دولت کو لٹا دیتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے اسی کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں بھی چھوڑ دیا اللہ کے حدیثی اللہ, اللہ کے حفاظ کرو گے اللہ تمہاری حفاظ کرے گا اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت اس کے دین پر عمل اس کے دین پر سختی سے کاربند رہنا جس دین کو اللہ نے بھیجا ہے جو اللہ تعالی کے حکموں اے کا اے حکم اللہ نے جس کے اندر اپنے حکامات نازل کیے ان پر عمل کرنے کا اور جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ان سے دور رہنے کا نام دین ہے لہذا جب اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو اللہ رب ملامن ہماری مدد کرے گا ان تنسر اللہ انصرکم وہ سب اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے اس کے دین پر عمل پیرا ہونا ہے اللہ کے نے جو فرض کیا ہے جو واجبات ہیں فرائد ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنا اور جو محرمات ہیں منحیات ہیں ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا یہی دین ہے اور یہی خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا وہ حکم یا تو کرنے کے تعلق سے ہوگا یا تو وہ حکم نہ کرنے کے تعلق سے ہوگا اگر ہم نے اللہ کے حکم کو مان لیا اگر نہ کرنے کا حکم ہے تو دوری اختیار کر لی اور اگر کرنے کا حکم ہے تو ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہمارے لیے اسی کے اندر نجات ہے جب ہم ایسا کریں گے تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی شرک اور بدعت اور خرافات اللہ کی معاشیت سے اور اللہ کی عبادات اور اس کے نبی کے اعتبار سے دوری اختیار کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی اللہ کی مدد بر... جب تک اس کے دین پر عمل نہیں پیرا ہوں گے عمل نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ حر بلامن ہماری مدد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت ہمیں ملے گی جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے جب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے تب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم عزت اور سربلندی دین کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈھونڈتے ہیں ہمیں کبھی عزت اور سربلندی نہیں ملے گی عزت ہمیں ملے گی اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے سے اللہ اور اس کے رسول کے اعتعاد کرنے سے تب ہمیں عزت اور برندی دنیا کے اندر ملے گی اور ہمارے سامنے روشن تاریخ موجود ہے تو بتانا یہ مقصد ہے کہ خبر پر یا مزار پر قوالی کرنا یہ بداعت ہے حرام اور ناجائز ہے اس سے بچنا ہمارے لیے سخت ضروری ہے اور کوئی بھی قوالی ہو کہیں بھی پڑھی جائے حرام ہے ناجائز ہے اس کے لیے جانا سننا یہ بھی حرام ہے لوگ راتوں کو جا کر کے جا کر کے سنتے ہیں ایسے مشاعرے ہوتے ہیں مشاعرے بھی حرام ہیں اس میں جانا سننا وہاں بھی شراب و کباب اور رقص و سرود اور اس طریقے سے دین کے خلاف بہت ساری باتیں وہاں ہوتی ہیں عورتیں آتی شاعرات آتی ہیں اور اپنے اشعار پڑھتی ہیں اور لوگوں سے داد وصول کرتی ہیں اور اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور وہاں بھی ساری رقص و سرود اور شراب و کباب اور جوانی اور اس طریقے سے وہ چیزیں جو شریعت کے حرام ہیں ان تمام چیزوں کا باقاعدہ ذکر کیا آتا ہے اور پوری رات انسان جا کر کے مشاعرہ دیکھتا ہے یا قوالی سنتا ہے تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں ساری چیزیں حرام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشا کے بعد جاگنے سے منع کیا ہے اللہ یہ کہ کوئی ضروری کام ہو تو انسان جاگے دین کے لیے اور توحید و سنت کے لیے اور اس طریقے سے خیر کے کاموں کے لیے لیکن گناہ کرنے کے لیے انسان کا جاگنا تو اور زیادہ سنگین جرم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بداع سے محفوظ اور وصل و اللہ علیہ نبی محمد ولی وسحب وصحب اجمعین و جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ